اللہ کا مطالعہ عقیدہ کیونکہ پہلے عقیدہ اللہ تعالی مزاج بارے ہی اگر وہ صحیح ہوگا تو باقی عائد بھی صحیح مانے جان گے اگر اللہ تعالیٰ کی بارے عقیدہ درست نہ ہونا تو باقی آپ کی سلیت نہیں ہوگی بڑی قابلت نے گلا ایک ہے اللہ تعالی دی تخلیق اور ایک ہے اللہ تعالی کا فیصلہ ایک تخلیق اور ایک فیصلہ اور ایک ہے تفصیلت تفضیل تخلیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مننا کہ اللہ تعالی میرا بھی پیدا کرنا ہے اور ساری مخلوق کو یہ تخلیق درقی کا رکھنا ضروری ہے پھر ہے اللہ مبارک اور بالکل راجک سمجھنا روزے رب وقت تیسرے نمبر سے اللہ تعالیٰ نو مالک مننا جب خالق ہو وے تخلیق ہوخلیق تو مالک بھی ہوئی ہے چوتھے نمبر اللہ تعالی نبادت کے لائف پنجے نمبر سے بھی اللہ تبارک اعلی د فیصلے کو تسلیم کرنا خالق مننا مالک منگنا رازق منگنا محبود مننا یہ چاروں چیزاں شیتانس ہے اللہ تبارک مطالعہ شیطان خالق بھی منگا سا پیا فیصلہ خلاف تھی تو نے مجھے پیدا کیا میں نہ آ مطلب تخلیق منی بیٹھا ہے تخلیق من نہیں بیٹھا ہے رب دخالک مان رہے ہیں جخال منی بیٹھا ہے تو مالک بھی منتاسی اور فرشت کچھ ہی کھانے پیتے جہدے پیتے نے اور شیتان فرشت چو نہیں تو رازق چی منتا ہے اللہ تعالی کو رازق بھی منتا ہے بھی مالک بھی منس مالک بھی مانے راجک بھی منس محبوب بھی منس محبوب ایڈا پکا مانیہ سی آتی کتابیں ہونی ہے ال مل وربی آٹھ نو سو سال پرانی کتاب ہے اندر آل لا لا کا سوا سے کو سجدہ کرتا ہی نہیں پھر دوسلام سجا کر اللہ تعالیٰ فرشتے حکم دارہ تو یہ سی تو انہیں آخیا لاس جب لاکہ میں صرف تینوں سجد کرنا مطلب اللہ تعالی مہبوت بھی مانتا سر بڑی کام اور جہاں اج کل دیا نا مذہبی جماعت مذہب کے نام سیکولر لبرل لاطین جماعت اٹھیاں پڑی نے انہوں کا کوفر کو سمجھا سمجھو اور یہ تبجو کرو یہ سیکھو سمجھو تاکہ تیار ہوا تعالیٰ نو خالق بھی منگا ہے شیطان سے پھر بھی کافی مالک مندو راجک بھی منتا ہے پھر بھی بات لے کے بھی کیوں کافر اس واسطے کہ رات دے فیصلے نہیں منیا رب کا فیصلہ کی سی سارے فرشتے رل کے آج میرے خلیفے, آگے جھکو. میرے خلیفے آدم آگے جھکو سجدہ کروسلا اچھا. اللہ تعالی نے فرشتے اور, اور فرشت کو سجدہ جو آدم السلام سلام کرایا تو افسر کون بنے فرشتے دے شیطان افضل بنے یا آدم علیہ السلام افضل بنے فضیلت رولا پی گیا مسئلہ کل افزلوں میں تمہیں دسنا اتنے آ کے رولا اور کفر اصل اتو کی ایک وہ جنو فضیلت رب دوں فضیلت ایک رب کے فیصلے کے مطابق فضیلت وہ نہیں فضیلت اپنے آپ کو بلی جانا پوچھا کہ یار بلیسو مام آسوں سمرپک بھائی ابلیز جب میں تین آخیا بھی سجدہ کر ماں کی yes. جی من آ کر ترعتہ شہر نے تین منع کیا سجدے حکم کیا میں آدم میں آدم کو خیر بےتر اتو آپ فوتی بنیاد رکھیے اور سام مسئلہ درپیش کہ سارے اندر انہیں اپنی سوچ کی ایک فضیلت ہو ایک فضیلت ہو جڑی اپنی مرضی ہے ایک فضیلت اپنی مرضی نہ مننی اور ایک فضیلت جیڑی رب دے فیصلے ہر آدم اسلام نزیلت رب د شیتان فضیلت نہیں لیکن نہیں فضیلت جڑا میری مرضی او اتو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ کافی ہو گیا کیوں فضیلت میرے فیصلے نہیں سو فضیلت فضیلت میرے فیصلے نہیں مئی ہے ہوں اصل جہادر بنا دے فضیلت وڈیرا سے امیر بنا سربراہ بنا توجہ رکھنا <theema> جدو تولنے حکم خدا دے خدا فیصلے قرآن حدیث اجماع امت یعنی شریعت ترازو جدو فضیلت نو شام جہی لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے جدو شریعت روح والے رب کے فیصلے کی روح کسی کھاٹے نہیں کدھر کبھیلا گنا پایا جائے کدھر شریعت بغاوت پائی جاتی ہے کدھر پای کچھ پایا جا رہا ہے ہوں اگر کوئی بندہ وہ فضیلت دے رہا ہے اور انہوں سمجھاؤ منع کرو آج نہیں بس میری مرضی کی گل ہے میری اور تھی سارے مختری میری دسو اس کی گل رب نہ مل رہی ہے خدا کے فیصلے کے مطابق وزیر تالا نہیں بنتا تو شریعت تنازع پورا توڑا ہی نہیں پیا جی تڈیلا سمجھی بیٹھا جی تنازع سمجھی بیٹھا لیکن وہ آدھا لے ہی بس جنوب میں فضیلت والا کہہ رہا ہے جنوب میں بسوں قرآن ربصل یا اپنے فیصلے فیصلے فضیلت جیونی کے کام ہے تو کوفر بڑے کہ نہ شیطان نے رب پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا آئی شوا جی آنا خیو میری ہو میں چاہیے منتی تو من تی. آگے چھ بنایا آدمی لہٰذا میں بہتر میں اپنی مرضی خود نزیلت دینا یا کسی نزیلت دینا یہ صرف دی شیطان دی وڈا شریعت روح بنا ہونا ایسی چیشتی جماعتوں کا فرق چیشتیاں جماعتوں کا فرق یہ ہوئی ہے نہیں آتے کوئی سال آدھا چیشتی صاحب نے میرے اتراض میں چیشتی صاحب نے میرے اتراض او بو کیا ہوا دے. کیا تا. بھائی نا بھائی؟ اگر کوئی ہوئے گا تو طرح رسول دے. اگر اتنا بڑے گا سلیم کر کے کیونکہ بہت وڈے نے بڑی انہیں شادی خدا تے خدا دے رسول تو نہیں شریعت تو کوئی بھی یہ کو معصوم معصوم نبی رسول خدا نہیں سمجھتے بڑا چیز ہے میری گل یاد رکھنا سارے ہاں جی الحمد للہ دی فکر دا پرچار کرنے والے اس چیز بھی ہے کہ, کہ جنہ بارے عوامی بندہ یا کوئی ملہ ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا فضیلت اپنے آپ ہی دیکھی بیٹھا رہے گو ریکارڈ کر رہے ہو کوئی نہیں کر رہے ہوئی بار زیر چاہیے اور نہ بعد چند نہ پہلے آئی تردی ہوتی ہے جب دعوت دیا گے کہ بڑا بڑھائی بیٹھا ہے دیتی بیٹھا ہے فصیلت شریعت دی ہے شریعت روحیے کہ انہیں نالے چھاڑ ماری ہوئی ہے یا دم زم ایک مت نالے گا پیا ہے یا دم زم جی دھا پیا وہ ویکیے ذرا آخر ویکھو یار توجہ طلب گل ہے اور بندے کا بےکار ہو کے رہ جائے گی بےکار ہو کے رہ جائے گی نہ اس آزو نہیں اسو ہے رب نے ہر ایک دی دارے دارے رسالت، دارے تحقیق، دارے تحقیق، کی نارا تنہ رسان نارا تاقی जो अका ने जन वीठे हो जिन्हू फसीलत दिपी बैठे हो जिनो अपना बनेरा बनाया ने جدوں قرآن حدیث دے دے ترازو دے تولنا دے ہی نہیں گوارا ہی نہیں کرتے شریعت, دے دے شریعت دے ترازو دے تولیے کہ ہے تراضو یا ادورا ہے ابو بند اگر آتے ہو میں سننے گوارا نہیں کرتا میں بڑے ایمان کا بڑے ہو رائے تل منافی نا یا سدرفکار فیصلے کے مطابق فیصلہ کریے کری. جس شہر نے جو فیصلہ فرمایا ہے ان مطابق فیصلہ کریے کری. تو اللہ کاماند ہے رائے تل منافیقی نا یا سام کا سور دا بہت منافع ہو گئے منہ تکے ہو دنیا میرے ہٹ میں چل رہا جیس ماحول گڑی چیا جیت کہ یعنی ایسی گھڑی ہے کہ جیڑے جڑے کفریات کرتے مرضی کا اپنے آپ فضیلت دینا یا فضیلت دینا رب کے فیصلے بغیر رب کی شریعت بغیر من کام ہے خیر امن ہو پہ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت سلام آیا اپنی مرضی آپ فضیلت دیں کس نڈی بنا لینے ہو جبکہ شریعت وڈا بنتا او فضیلت ثابت نہیں ہوں تو سمجھو تھے شیتان کھ بھی فرق بالکل ایسے بندے دا کوئی تعلق نہیں کہ جماعت تنظیم جتنے بھی مذہبی تے بین مذہبی پوجا پاٹ ہو رہی میم دسو عمران خان کے بارے میں نے اترو آ کے گھر والے چٹ دیا گی تری مق کہہ رہی <سؤال> اور کئی ملیں ایجن جذہی مذہبی کے پیش باب بنے نا گا تران ادیس بہتر سمجھ لیں اے بارے لفظ نہیں سننا دوبارہ نہیں کرتے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ اے فضیلت اپنی مرضی نہ دیکھیے بیٹھے نے شریف دے, دے. نہیں پہ اگر یہی قانون وصول بڑھ جائے گا تو شریعت ایک بیکار ہو جائے گی روز برالک اور ایک کھلونا بن کر رہ جائے گی بھی یہ تو حالانکہ جیڑا مومن مسلمان دا کم ہے نا وہ کم بعد کرتا ہے سب تو پہلے وہ شریعت آکھے، دماغ دماغ سوچنے اکھ دیکھنے کا سننے زبان بولنے دل محبت ہاتھ پپڑا پیر چلنے ست کے سات آزار رب دیتے ہیں شریعت ان سے ہی آئیے کہ سوچنا کیے تکنا کی محبت کے دل رکھنی ہے، کے لاؤنا حلال ہے، لاؤنا حرام ہے یہ کام جا. تو شریعت آئیے جدو تیار جائے تو شریعت تو رہ گا ہو گئے بکار رسول یا رب سب ہزم کور آ رہا جورا اور دوسرا آدھا کلو نہ کان آٹھوں مسغلہ اللہ تعالیٰ رحمان بے شک اپنا کان آنکھ اور دل کے متعلق سوال ہوگا کان سے سنا کیا تھا آنکھ سے دیکھا کیا تھا دل میں محبت کس چیز کی تھی دماغ سے کیا سوچا تھا آنکھوں سے دیکھا کیا تھا زبان سے بولا کیا تھا ہاتھ کے ساتھ پیسہ حرام کا کہتے رہے ہو جو سیلری کٹی ہوتی کو سیل وہ حرام کی تھی حلال کی تھی ناپ تو میں کمی تھی وہ چوری کی تھی جو جھوٹ بول کر دغا دے کر جا دے اس کو دھوکہ دے کر اکٹھا کیا شام کو ہاتھوں سے کون سے پیسہ گنا تھا حرام کا حلال کا پھر چل کر جب جاتے رہے پاؤں میں نے دیے تھے یہ قدم جب اٹھا تھا تو یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق اٹھا تھا یا شریعت کے خلاف اتنی نفس کے مطابق اٹھا تھا تو ان سستا آزانوں رب دے رب, دے رب دے رسول دے رات دے مرضی تے سے قرآن تے حدیث آپ پہ جلدو جلس دین شہی اور بھائی اگر یہ اصول پھڑ کے بہ جائیے کہ جنہوں جا جا جا جا جا نے لگ ماری ہوئی ہے سنا پیشاب کا کپڑا دھوؤ ہونی تا پاک بڑا کو جی سیلانے بہاؤ ہے اے پانی ماہر نہ پہاؤ تو ہے چیز بھی کہ تقا چیز کہی ہے جی سور دسملہ ہے اللہ اللہ اکبر پڑھے گا سور نے حلال نہیں ہونا کافر ہو جانا سور کی گردن سے چوری رکھ کے اکبر مسلمان انہیں حلال نہیں ہونا یہ حرام اللہ پڑھ رہا جیو لما نے شراب کے بارے لکھا بھی شراب بسم اللہ پڑھ گئی شراب پیوے تاکہ صدقے کے بارے لکھا جا پتا میرا پیسہ حرام د سدکا کی کی دے دے سواب تو ملا جاگ کو چھال مارے جمہوریت بڑھ مار جائے تو جمہوری ہے سور پاک ہلال لگا جانا سارا نظر سلائے جو اسی طرح بس ایک پلیچ ہے کوپر کتنی پلیچ ہے صاحب کی پلادریف لیا رہے ہیں آج کو میں گل سنی اعلان ہو گیا ہے صلو فقیران دے اوے گل نال ہی سبحان نوصاف دین کو گلا صدا کر سبحان اللہ وہ پوچھا انہوں نے یہ ما کی فرمایا کفر دے ایک ایک جز دے مخالف ہو جاؤ سب جو ایمان دی تعریف ہوئی اور نسبت تعریف کوئی نہ سبحان اللہ کفر دے کے جز دے مخالف ہو جاؤ اسلام دے کے جز دے حامی ہو جاؤ اللہ فرمانی لا تبدیل اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو مطلب فطرت فتح سال نہیں ہے اللہ اللہ کی دانی ہوئی بنیاد فتح سال جس پر اس نے لوگوں کو تخلیف پیدا فمائے اب لا ہمارا خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کروں اور فطرت اللہ کیا ہے اللہ کی فطرت کیا ہے دین اسلام کلود دی وال الفطرت ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو چاہے کافر جب میں اسلام سے پیدا ہو جائے مسلمان پیدا ہو جاؤ والے کو قانوبہ اس سے پیدا ہو جاؤ تو آپ آ اس کے والدین یحب اس کو یہودی بنا دیتے یا نب اور یو مسرانی نسرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں فرمایا بچہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور سرکار کا اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن لا تبدیل الخل قلعہ فطرت کو نہیں بدلنا فطرت کو سمجھ گان تو یہ ہوتی ہے نسرانی مجوسی ہی سنا کی مقصد نا مقصد یہ سی جی اپنا جمے عیسائی جمے اپنے فطرت جہی اپنے کی فطرت نہیں بچا تی فطرت کتوں برقرار رکھ دینی اور رب سونے بھی دستیاب میں لا تھا وتیرے دکھاؤں اللہ کی تخلیق کو بدلنا فطرت یہ کی کو دی نفرت نہیں سمجھو فطرت برباد نے کر تو کفر سے نفرت ان کی بہت فطرت ہی ہوں اندر ماحول معاشرے تعلیم تعظیم قانون چڑنے فطرت نہیں باقی آتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ قرآن بھی تکذیب ہوتی ہے کہ بندے دی فطرت قائم کفر دا ماحول نہ ہو خوشیاں ایمان سے تاریخ فرمایا کفر کہ اس کے مخالف ہو جاؤ اسلام کی اہمیت ہو جائے لانے دیکھتے رہی سکار جو لے کے آئے نا اللہ تعالیٰ تصدیق دل نہ کرنا سبحان کرار دل نہ تصدیق وہ چلو قلما نے کتابیں لکھی بار آ لیکن راہ بلکہ ہدی صاحب علاوہ یہ بڑی ویڈیو میں کرتا بھی گستا ہی بیان کرنا درویز پتا شاہ کے پور میں زمین کہ جی شاخ میرے لوگ اور فتح بادیب نے تو میں سارا تر گیا بڑے اجازت کے تور پہ بھائی اپنا غلط کرنا سر اگر کفر تو نفرت ہو تو حدیث پاگل آیا ہے مفہوم ہے کہ تم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال لیا نا وہ دوبارہ کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے کیوں جی اس طرح جتنا آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے اتنا دوبارہ کفر میں لوٹنے کو پسند کرتا ہے جب اس نظام کو مان رہے ہو یہ کفر ہے <سؤال> یہ دین <سؤال> ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے <سؤال> تجربہ بھی پیچھے سے چلا آ رہا کہ واقعی کفر ہے بھائی کچھ نہیں اس سے بتا پھر اس کے اندر سلاگ لگانی شملر تو میرے اپنی فطرت تبدیل کی ہوگی فطرت تم نے بدل دی اس قانون جمہوری جمہوری قانون نے یہودی تعلیم نے تہذیب نے تمدن نے اے جی ان کی سنگت صحبت نے ان کی زبان نے تمہارے اوپر اس طرح وہ مسلط ہو چکی ہے کہ تمہاری فطرت اس نے بدل دی, دی, دی تو تم جانا آسان سمجھ رہے ہو کفر میں داخلہ ایسے اس نہیں آسان سمجھ رہے ہو تم ورنہ حدیث ہوتے کو تو حدیث تو فرما رہی ہے کہ دوبارہ کفر میں جانا ایسا نہ پسند کرے جیسے آگ میں جانے کو نہ پسند کرتا ہے کیا یہ مولوی نے نہیں پڑھی اور پھر دوسری بات تب ایک پتا کہ نظام کفر کا ہے تو اس سے اسلام کا لانا کوفر سے اسلام کا آنا چیزیں دو ہیں ایک پاک ہے ایک پلیت ہے کوفر کا نظام پلیت ہے اسلام کا نظام پاک اسلام پاک ہے کوفر پلیت ہے یہ تو پکی بات ہے نا اچھا تو ایک پاک ایک پلیت دونوں کے نفاذ کا طریقہ ایک کیسے ہو سکتا ہے جی دونوں کے نفاذ کا یعنی ووٹ سے ہی کفر بھی پھیلے سنتالیس سے بائیس تک کا سنتالیس سے بائیس تک کا ووٹ کے ذریعے کفر بھی پھیلے اور ووٹ کے ذریعے سامنے بھی آ جائے اکثریت سے کو پلیت تو ہی کی اکثریت سے اسلام سمجھ جبانا دے گا سمجھ میں سرف الخبی اللہ تعالیٰ فنیت اور پاک برابر نہیں ہے شاید میں پلیتوں کی اکثریت عجیب ہی لگی دل کو پائے وہ برابر نہیں ہو سکتے مسئلہ سمجھ آ گیا جی مسئلہ سمجھ آ گیا جی ایک فضیلت جی اپنے آپ ہی جدید بیٹھے ہو اور یہ پتلا ہے مجسمہ ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ پرانو کس کے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا فرق بنتا ہے کہ آپ سونے نہیں تو منا کام کو منافعی یا سود کے ستر مطلب کو کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کی طرف آؤ تو وہ پھیل جاتے پرندو اللہ جب تم کسی چیز میں اللہ تعالیٰ فضیلت نہیں جن کو رب فضیلت دی مہ چکتا ہے تو اپنے آپ اپنی مرضی نہ یا قول بھی بھی اپنی افضل اپنی مرد افضل حالانکہ اسلام افضل نہ ہو پہلے اور شیطان نے کیا اور اس بندے کا ایو جہاں کتنا کرنے دینا سب بالکل چنگا بھی